اللہ عزل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ عزل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ عز وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزک کی آگ سے بڑی ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے ایک بار درود پڑتا ہے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس بار پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اگر بندہ امتی سو بار پڑے تو اس کی دونوں آنکھوں کی پیشانی اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بڑی ہے اور قیامت کے روز اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا سرحان اللہ ہے سب دع سے بڑے کرے دعا دھور دو سلام کے دف آ ہر ایک بلا درود و سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ولی و صحبی وبارک وسلم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجئے جس قدر توجہ بڑھائیں گے انشاءاللہ سیکھنا زیادہ نصیب ہوگا یہ سلسلہ باتنی امراض کی معلومات کے تعلق سے ہے اور اس کے معالجات اس کے علاج کے تعلق سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تشویش ہوتی مگر روحانی مرض لاہی کو ہو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی فکر ہی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں ہوتا ظاہر اگر بیمار ہو جائے تو کس قدر ٹینشن ہوتی اور اگر باطن کہ ہم مریض بن جائیں مثلا حسد ہو جائے تکبر ہو جائے ریاکاری کی بیماری آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آج میں کچھ تکبر کے تعلق سے ارض کروں گا اور یاد رکھیے تکبر کا علم سیکھنا فرض ہے فرض ہے اعلی حضرت نے فتح و اضاویہ شریف میں یہی کچھ لکھا ہے کہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے سب سے پہلے تکبر کس نے کیا شیطان نے آئیے سنیے اور عبرت حاصل کیجیے انشاءاللہ اللہ میں تکبر کی تعریف بھی عرض کروں گا تکبر کے نقصانات بھی عرض کروں گا تکبر کا علاج بھی عرض کروں گا یہ سلسلہ بالخصوص جامعت المدینہ للبنات کے لیے ہوتا ہے اور مدنی چینل کی ناظیرات کے لیے بھی ناظرین کے لیے بھی ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور خوب علم حاصل کیجئے سیکھیے عبرت حاصل کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی ہنا ولی سلاطلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو یعنی شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت سیدنا ابو البشر آدم صفی اللہ علاء نبی ہنا ولی سلاط اسلام کو سجدہ کیا سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا سید الملائکہ نے یعنی فرشتوں کے آقا سیدنا جبریل امی علی السلام نے اس کے بعد حضرت سیدنا مکائل علی سلام نے پھر حضرت سیدنا اسرافیل علی سلام نے پھر حضرت سیدنا اضرا علیہ علی السلام نے پھر دیگر جو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے والے فرشتے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ سجدہ کب سے کب تک تھا یہ جمعہ کا دن تھا اور وقت زوال سے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے عصر تک یہ سجدہ کیا گیا ایک محروم رہا سجدے سے وہ کون تھا ابلیس اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا پارا ایک سورہ بقرہ کی آئے نمبر چونتیس میں اس کا بیان ہے ابا وسط اقبرا وقان امین القافرین اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا جب رب وجل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب پوچھا تو اکڑنے لگا کہنے لگا انا خیر من خلقتنی تنی من نار وخلقتہ من توئم ترجمہ کنجولی مان میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے میرے برابر بھی ہوتے جب بھی انہیں سجدہ نہ کرتا چائے کے میں بہتر ہوں ان کو سجدہ کروں معذ اللہ اس بدبخت کا یہ خیال تھا جب ابلیس نے شیطان نے سرکشی کی نافرمانی کی اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا حضرت آدم صفی اللہ الا نبی جینا علیہ سلاد وسلام کو سجدہ نہیں کیا اس کی حسین صورت ختم ہو گئی بد شکل ہو گیا اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کی نورانیت چھین لی گئی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بار سے دھتکار دیا پارا سورہ سور میں اس کا بیان ہے آیت نمبر 77 اور پھر 78 میں فخرجمن ہے فہم نہ کرو جیم اینتی ترجمہ کنجولی ایمان تو جنت سے نکل جا کہ تو روندہ یعنی لانت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک تو تکبر نے ابلیس کو شیطان کو برباد کر دیا اس کا ایمان برباد ہو گیا پہلے اس کا نام تھا ایزازیل ایزا ضیل زی علی زے لام ایزا شروع میں سرکش نہیں تھا نافرمان نہیں تھا ہزاروں سال عبادت کی کہا جاتا ہے اسی ہزار سال ایک روایت میں ایک لاکھ سال اس نے عبادت کی اور خاضی جنت جنت کا خزانچی مگر یاد رکھیے یہ فرشتہ نہیں تھا یہ جن تھا جن عبادت ریاضت اور علمیت یہ علامہ تھا بہت بڑا علم تھا مگر بد تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں مانا تکبر کیا تو بہرل یہ اپنی عبادت کی وجہ سے ریاضت کی وجہ سے علمیت کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد فرشتوں کا ٹیچر بن گیا تھا اور اس قدر اس کو قرب تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ یہ بھی حاضر ہوا کرتا تھا مگر ابا وسط تک من و کافرین اس کو تکبر نے برباد کر دیا کہیں کا نہیں چھوڑا اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت پامال ہو گئی ذلت رسوائی مقدر بن گئی ہمیشہ کے لیے لانت کا تو گلے میں پڑا اور وہ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ تو تکبر نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا جامعہ المدینہ کی طالبات معلمات ناظمات مدنی چینل کی ناظیرات اور ناظرین تکبر کیا ہے سنیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے چھٹکارا تھا اگر تکبر ہے اور اگر نہیں ہے تو اللہ بچائے تکبر کیا ہے خود کو افضل سمجھنا دوسروں کو حقیر جاننا ہمارے آقاد و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا سید المبیا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا الکبرو باطر الحق و الناس تکبر حق کی مخالفت کا نام ہے تکبر لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 91 یعنی نائنٹی تو تکبر کیا ہے خود کو افضل سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا حق بات کی مخالفت کرنا اور جس کے دل میں تکبر پایا جائے اس کو متکبر کہا جاتا ہے تکبر کے نقصانات کیا ہیں کچھ سنیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو تکبر کرنے والا اللہ تبارہ و واطہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں کیونکہ تکبر پسندیدہ نہیں ہے تو تکبر کرنے والا بھی رب کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں رب کائنات تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے ان مستقبین ترجمہ کنزلیمان بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا تو تکبر کا بہت بڑا نقصان کہ تکبر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں اور جو وہ ہے شکل و صورت کی وجہ سے علم کی وجہ سے مال کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے سواری کی وجہ سے عہدے کی وجہ سے منصب کی وجہ سے دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے مسلمانوں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے حقیر جانتا ہے حکمات کی مخالفت کرتا ہے یہ وہ تقبر ہے اور تکبر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تکبر کرنے والے سے نفرت کا اظہار فرمایا جی ہاں جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پچیس میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اچھے اخلاق میں تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واحعت بکنے والے ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور جو متفحق ہیں صاحبہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہودہ بکواس کرنے والوں اور لوگوں کا مزاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا یہ متفق کون ہے فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے تو جو تکبر کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل نفرت ہوگا اور آکثلا تو سلام کی مجلس سے دور ہوگا تکبر کرنے والے شخص کو بدترین شخص قرار دیا گیا تکبر کرنے والے کو ذلت کیسی ہوگی رسوائی کیسی ہوگی سنیے جامع ترمیزی حدیث نمبر 2500 دو دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمانے علی شان قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا کیڑیوں کی طرح اٹھایا جائے گا ہر جانب سے ان پر ذلت تاریخ ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قائد خانے کی طرف ہانکا جائے گا بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی انہیں قینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیت پلائی جائے گی کن کو متکبرین کو تکبر کرنے والوں کو تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا تو تکبر میں نقصان ہی نقصان ہے تکبر کی مزمت ہی مذمت ہے تکبر کی کچھ علامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی تو متکبر نہیں تکبر کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ مریضوں معذوروں غریبوں کو حقیر جانتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہمارے پاس کوئی غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ ادھر بیٹھو بھائی یا اس سے سرک جائیں ہٹ کر بیٹھ جائیں کہ یہ عہدے میں مجھ سے کم ہے یہ منصب میں مجھ سے کم ہے یہ برادری میں مجھ سے کم ہے یہ مال و دولت میں مجھ سے کم ہے یہ سواری میں مجھ سے کم تر یہ میرے ساتھ کیسے آگے بیٹھ گیا یہ تو غریب آدمی ہے یہ تو بیمار ہے اس کو حقیر جان رہے تو یہ ایک علامت ہے تکبر کی تو ایسا شخص متکبر ہے تکبر کرنے والا ہے معذور آدمی ہے کسی کا ہاتھ بچارے کا ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کی تقسیم ہے کوئی نابینا ہے ہم اس کو حقیر سمجھیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی بیساکھی پہ چلتا ہے اس کو ہم حقیر جانیں اور طالبات غور کریں جن کے لیے خاص یہ سلسلہ رکھا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی طالبہ بیٹھتی ہے جو کہ غریب گھرانے کی ہے تو آپ پسند کریں کہ نہیں میں مالدار کے ساتھ بیٹھوں گی تو یہ علامت اچھی نہیں ہے اسی طرح کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا بلکہ دوسروں سے توقع رکھنا کہ مجھے کوئی سلام کرے تو یاد رکھیں یہ بھی تکبر کی علامت ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی سے ہاتھ ملانے کو پسند نہ کرنا اور اگر ہاتھ ملانا بھی پڑے تو بڑی بے کے ساتھ ناگواری کے ساتھ یہ بھی تکبر کی علامت ہے کسی معظم دینی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گوارا نہ کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے طالبات جو بھی جامعت المدینہ کی ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا شرف ملتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے آٹھ مدنی کام کیجئے اور اپنی جو باجی ہیں ان کا احترام کیجیے ان کے آنے پر کھڑی ہوں بلکہ والدہ آئے ان کے آنے پر بھی کھڑا ہونا چاہیے والد آئے تو ان کے آنے پر بھی کھڑا ہونا چاہیے یہ بھی ایک آنر دینے کا ایک تعظیم دینے کا ایک انداز ہے تکبر کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی لباس میں امتیاز چاہنا اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں امتیاز چاہنا تاکہ بتایا جائے کہ میں بلند ہوں میں سپیریئر ہوں اس کو نیچا دکھانا یہ بھی تکبر کی علامت ہے اپنی غلطی ہوتے ہوئے قصور ہوتے ہوئے غلطی تسلیم نہ کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے معافی مانگنے کے لیے سوری کرنے کے لیے تیار نہ ہونا یہ بھی تکبر کی علامت ہے حالانکہ غلطی ہے کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا انسلٹ محسوس کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے کسی نے کوئی نصیحت دی مشورہ دیا حالانکہ وہ معقول ہے پھر بھی قبول نہ کرے آپے سے باہر ہو جائے یہ بھی تکبر کی علامت ہے ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے دوسرے کی درست بات کو غلط ثابت کرنا یہ بھی تو کی علامت ہے اپنی غلط بات کو بھی بہتر تصور کرنا یہ بھی تو کی علامت ہے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی کرتے جائیے کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہیں میں تو ایسی نہیں نازیرات بھی غور کریں مدنی چینل کی نازیرات اور جامعت المدینہ کی طالبات اور معلمات ناظمات یہ بھی غور کریں اور اسلامی بھائی جو سن رہے ہوں وہ بھی غور کریں کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے اور اس سے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو تسلیم ہی نہ کرے یہ بھی تکبر کی علامت ہے ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا یہ تکبر کی علامت ہے کم قیمت لباس پہننے میں آر محسوس کرنا شرم محسوس کرنا لوگ کیا کہیں گے اب اگر ہماری طالبات میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی غور کریں اور اگر معلمات و نازیمات میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی غور کریں مدنی چینل کی ناظرات بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ اکبر امیروں کی دعوت بڑے اہتمام سے شرکت کرنا اور غریبوں کی دعوت کو رد کر دینا یاد رکھیے اسے بھی تکبر کی علامات میں سے گنا گیا ہے تکبر کے اسباب کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اب بیان تو بہت ہے یہ مدنی فل تو بہت ہے مگر ٹائم جو ہے بس وہ یوں ہی ختم ہو جاتا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے برحال میں عرص کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب جو بھی مرض ہوتا ہے نا اس کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں تکبر دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جو اپنے اندر کوئی کمال کی بو پاتا ہے وہ دینی کمال ہے یا دنیاوی کمال ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے علم جو ہے تکبر کا سبب بنتا ہے عبادت بھی تکبر کا سبب بن سکتی ہے مال و دولت بھی تکبر کا سبب بنتا ہے حسب نصب اپنے نصب کو آلہ جاننا یہ بھی تکبر کا سبب بنتا ہے عہدہ و منصب بڑا پن یہ بھی تکبر کا سبب بنتا ہے انسان کو مسلسل جب کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی اسے تکبر کی طرف لے جاتی ہے حسن و جمال ڈیل ڈول اور رنگت دوسرے سے بہتر ہے تو یہ بھی تکبر کا باعث بنتا ہے طاقت اور قوت یہ بھی تکبر کا باعث بنتا ہے تو اگر علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے تو غور کریں امیر سنت نصیحت کی علم پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گر درس حاصل بد نصیب ابن سقا جیسوں سے کر اس کے پاس بھی بڑا علم تھا مگر برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا اور ابھی ہم نے شیطان کا تو سنا معلم مولمرا کود تھا فرشتوں کا استاذ تھا مگر تکبر کی وجہ سے جہنم کا حقدار ٹھہرا تو جو تکبر جس وجہ سے پیدا ہو اس کے اسباب پر بھی غور کیا جائے جب اسباب پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے عبادت و ریاضت سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت نوافل پڑھتا ہوں میں اشراق چاشت اوا نفلی روزے تلاوت ذکر اسکار اور طالبات کے لحاظ سے کہ میں تو جلدی سبق سنا دیتی ہوں میں تو باجی کا دیا ہوا سارے کام کرتی ہوں اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے اور اس کا علاج کر لینا چاہیے اگر سبق یاد ہوتا ہے تو میرا کیا کمال ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آزمائش ہے کہ اس کو ذرا تکرار کرنی پڑتی ہے تو اس دیر سے سبق یاد ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے ہماری کوئی خوبی نہیں ہے مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو غور کرے سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے آخر موت ہے کفن میں تھیلی ہوگی یا تجوری ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا قبر میں تو زارے کے روشنیوں کا نور ہی ہوگا اگر سبب نصب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی دور کریں کہ میرا نہ جانے کیا بنے گا حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرا قد لمبا ہے اس کا قد چھوٹا ہے میرا رنگ گورا ہے اس کی رنگت سانولی ہے یا وہ اس کی رنگت کالی ہے تو یوں یہ, یہ زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے تو ابھی چیچک نکل آئے چہرے پر داغ دھبے نکل آئے پھر کیا ہوگا اچانک کوئی بیماری بستر پر ڈال دے تو حالت کیا ہوتی ہے مریض کی پھر رنگ روپ کہاں جائے گا تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے بہرحال جس وجہ سے تکبر پیدا ہو اس کا رد کیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابیاں دیں مسلسل کامیابی ہو رہی ہے پڑھائی کے اندر یا پڑھانے کے اندر یا پڑھنے کے اندر کامیابی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے تکبر نہ کریں اس کا شکر ادا کریں حقیقی کامیابی ابھی باقی ہے وہ حقیقی کامیابی کیا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں تبھی تو پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا قبر میں ہمارا کیا بنے گا حشر میں ہمارا کیا بنے گا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا پل سراج سے گزرنے میں ہم کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے داخلے جنت کیے جائیں گے کہ استفر اللہ گناوں کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے تو پھر تکبر کس چیز کا تو حقیقی کامیابی تو ابھی باقی ہے تو برل تکبر جس سبب سے ہو اس کے اسباب پر غور کیا جائے اور اس کے جو علاج ہیں وہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے تکبر جیسے مرض سے شفا عطا فرما یاد رکھیے کہ جو بھی معاملہ ہو دنیا کا یا آخرت کا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے عیبوں پر اپنے نقائص پر اپنے عیوب پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل زوجل اس سے بھی تکبر کا نشہ اتر جائے گا آج اختیار کریں انشاءاللہ عزوجل زوجل اس سے بھی تکبر ختم ہو جائے گا اگر ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے اور اللہ تبارک تعالی ناراض ہو گیا تو ہم سے خنزیر اچھا جو جنت میں داخل جو جہنم میں داخل نہیں کیا گیا قیامت کے کرو جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا ہمارا کیا بنے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو جمائیں انشاءاللہ اللہ زوجل اس سے بھی تکبر چلا جائے گا سلام میں پہل کریں یہ بھی تکبر کا علاج ہے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے گھر کا کام کاج کرنے سے بھی تکبر چلا جاتا ہے اسی طرح صدقہ دیجیے صدقہ دینے سے بھی تکبر دور ہوتا ہے فخر دور ہو جاتا ہے اب اس کے لیے تو بہت مال و دولت کی حاجت نہیں ہے گھرلو صدقہ باکس کی ترکیب بنائے اسلامی بہنیں بناتی ہیں ماشاءاللہ اللہ المدینہ للبنات کے تحت بھی مدنی اتیاط باکس کے صدقار جس کو صدقہ باکس کہتے ہیں اس کی ترکیب ہوتی ہے وہ گھر میں اگر رکھ لیں کچھ نہ کچھ پانچ دس روپے بھی روزانہ ڈالتے رہیں تو اللہ کی میں دینے کا ثباب مل جائے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ عز و بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ تکبر کا بھی علاج ہو جائے گا حق بات کو تسلیم کرنے کی عادت بنائیں گے تو تکبر کے مرض سے جان چھوٹ جائے گی تکبر کا علاج ہو جائے گا غلطی ہو جائے تو مان لیں اعتراف کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی تکبر جاتا رہے گا نمایاں حیثیت کی طلب نہ رہے اس سے بھی انشاءاللہ شاء تکبر کا علاج ہو جائے گا گھر کے چھوٹے موٹے کام کریں یہ پہلے ارض کیا اس سے بھی تکبر کا علاج ہو جائے گا غریبوں کی دعوت بھی خبول کی جائے غریبوں سے میل جول رکھی جائے اس سے بھی تکبر دور ہوگا تکبر کا, کا علاج ہو جائے گا لباس میں سادگی اختیار کرنے سے بھی تکبر کا علاج ہوتا ہے اور جو دعوت اسلامی والا ہوگا ان شاء اللہ وہ اچھے مدنی ماحول کے برکت سے تکبر سے آشنا بھی ہوگا تکبر کی تعریبی بھی پتہ چلے گی اور تکبر کے امراض کا علاج بھی اس کو پتا چلتا جائے گا اللہ کی رحمت سے اس کو شفا بھی مل جائے گی اچھا مدنی ماحول اپنا لیا جائے اور طالبات معلمات ناظمات آٹھ مدنی کام جو اسلامی بہنوں میں ہوتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کے پردے میں رہ کر ہوتے ہیں وہ کام کریں اس سے بھی تکبر کا علاج ہوتا رہے گا اور یاد رکھیے جب بھی دل میں تکبر پیدا ہو بڑا پن پیدا ہو تو اروض باللہ ہی منشی قونجیم ایک بار پڑ کے الٹے کندھے کی طرف تین بار تھتکارے اس طرح کرنا ہے تھوکنا نہیں تھتکارنا نہ ہے تھوکنے کا انداز اختیار کرنا ہے روزانہ دس بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے تو شیطان سے حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھ لیں گے صبح پڑھ لیں کسی وقت بھی تو شیطان لشکر سمیت بھی آئے گا تو گناہ نہیں کرا سکے گا سرہ ناس قل اعوذ برب الناس وغیرہ پڑھیں اس سے بھی تکبر کا علاج ہو جائے گا اور بھی علاج ہے یہ رسالہ پڑھ لیں تکبر نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے کر یہ پڑھ لیں اور یہ داو کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں ریڈ کریں فری آف کاسٹ اور مکتبت المدینہ آپ کے شہر میں موجود ہے وہاں سے حاصل کر لیں انشاءاللہ شاء جب معلومات ہوگی بہت پیارا رسال ہے بہت پیارا رسال ہے اس میں فرض علم ہے کیونکہ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سمیت باطنی امراض سے بچائے اور ہمیں نیک بندہ بنا دے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم